اور ہو کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی وہی حق ہے اپنی سے اگلی کتابوں کی تزد فرماتی ہوئی بے شک اللہ اپنی بندوہے سے خبردار گینی والا ہے